اب پانچویں رقو کا آغاز ہے جس میں قوم عاد کا ذکر ہے جن کی طرف حضرت حد علیہ سلاۃ وسلام کو مبوس کیا گیا وہ علادن اور قوم عاد کی طرف ہم نے انہی کے ہم قبیلہ حود علیہ السلام کو بھیجا اولا آپ نے فرمایا یا قومی ابود اللہ مالکم من اللہ غیر <غَيْرُه> اے میری قوم تم صرف اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ان انتم اللہ مفترون تم تو صرف اپنی طرف سے باتیں گڑ لیتے ہو یعنی یہ تم نے بت بنا ان کے نام رکھے ان کی طاقتوں کا جو ذکر کیا یہ سب تم نے اپنی طرف سے باتیں بنائی ہیں اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہیں ہو سکتی اور اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہو سکتا یا قومی اے میری قوم لا کم علیہ ہی میں تم سے اس پر اجر نہیں مانگتا معاوضہ نہیں مانگتا میں تو تمہیں اللہ کی رضا کے لئے نصیحت کرتا ہوں یقیناً جب انسان بے غرض ہوتا ہے اور وہ نصیحت کرتا ہے تو اس کی نصیحت میں اثر بھی پیدا ہوتا ہے اگر ہم کوشش یہ کریں کہ جب کوئی گنا کر رہا ہو تو صرف اس وجہ سے کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے ہم اسے نصیحت کریں گے تو ثواب ملے گا بسم اللہ شریف پڑھ کر درود پاک پڑھ کر اللہ تعالی سے دل میں دعا کر کے اسے نصیحت کیجیے ان اللہ تعالیٰ اثر ہوگا اور وہ ضرور قبول کرے گا ان اجری اللہ, اللہ فاتورانی میرا اجرن میرا ثواب تو اسی ذات کے ذمہ کرم پر ہے فاتورانی جس نے مجھے پیدا کیا افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے جب میں تم سے معافظہ نہیں مانگتا تم راہ ہدایت پر آ جاؤ مجھے کوئی فائدہ بظاہر دنیاوی نہیں تو تم میری بات غور سے سنو تو صحیح تم مجھے اپنا خیر خواہ سمجھو مجھے تم سے دنیاوی کوئی غرض ہی نہیں تم میں تمہارے بھلے کے لیے نصیحت کرتا ہوں یہ کہنے لگی اے ہلیہ السلام جب سے آپ نے تبلیغ کی ہے اس وقت سے ہم پر قحت سالی ہے بارشیں بند ہو گئی ہیں لگتا ہے کہ ہمارے بت ناراض ہو گئے ہیں اور انہوں نے بارشیں روک لی ہیں تو آپ یہ تبلیغ بند کریں اور اس بستی کو چھوڑ دیں آپ نے فرمائی یہ بارشیں اس لیے بند نہیں ہوئی کہ میں نے تبلیغ کی ہے یہ بارشیں اس لیے بند ہوئی ہیں کہ تمہارے پاس حق آ گیا دلائل واضح ہو گئے پھر بھی تم ہدایت قبول نہیں کر رہے توبہ نہیں کر رہے اگر تم توبہ کرو گے تو تمہیں خوب نعمتیں ملیں گی ویا قو مستغرو رب بکم اور اے میری قوم اپنے رب سے معافی مانگو استغفار کرو تم پھر توبو بو اس کی طرف رجوع لاؤ یور سرا کم مد جب تم توبہ کرو گے اور اس کے فرماوردار ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشوں کو نازل فرمائے گا وہی قُوَّةً کم قوتن اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ فرمائے گا ولا تک ولو مجرمین اور مجرم بن کر حق سے رو گردانی نہ کرو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جب بندہ سچی پکی توبہ کثرت سے کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اس کی مشکلات آسان ہوتی ہیں اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے موسلادار بارشیں ہوتی ہیں کہت سالی کی کیفیات دور ہوتی ہیں اور اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے دنیاوی طور پر انسان کی قوت میں اضافہ صحت سے ہوتا ہے مال سے ہوتا ہے اولاد سے ہوتا ہے عہدوں منصب سے ہوتا ہے جو سچی پکی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یہ ساری قوتیں عطا فرماتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت امام حسن ردی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی حضرت امیر معاویہ کے غلام نے یہ کہا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ایک وظیفہ دیا اور وہ وظیفہ یہ تھا کہ استغفار کی کثرت آپ کیا کریں سچی پکی توبہ بار بار کیا کریں اس شخص سے معمول ہو گیا کہ دن میں سات سو مرتبہ استغفار کیا کرتا تھا ایک تو ہم کرتے ہیں استف اللہ استف اللہ اللہ یہ بھی استغفار ہے اور ایک یہ کہ جب استغفر اللہ پڑھیں ایک دفعہ دل میں یہ نیت ہو کہ میں اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں اب آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا تو اصل تو یہ توبہ ہے کہ اس نیت کے ساتھ استغفار پڑا جائے کہ میں دل میں توبہ کرتا ہوں کہ اب آئندہ کبھی میں گناہ نہیں کروں گا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ جا کر حضرت امام حسن سے یہ پوچھو تو سہی کہ میں نے بے اولادی کا ذکر کیا تو آپ نے استغفار کا وظیفہ فرمایا تو یہ وظیفہ آپ نے کہاں سے حاصل کیا تو وہ غلام آیا اور کہا یا امام حسن آپ بتائیے کہ یہ وظیفہ آپ کو کس نے عطا کیا تو آپ نے فرمایا مجھے یہ وظیفہ اللہ کی کتاب نے عطا کیا کیونکہ استغفار جو حضرت حود علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کا حکم دیا تو وہاں یہ الفاظ ہیں کہ استغفار کرو گے تو اللہ تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا اور اولاد سے بھی انسان کی قوت ہوتی ہے راوی کہتے ہیں کہ اس غلام کو جس کے یہاں کئی سالوں سے اولاد نہیں تھی سچی پکی توبہ کرنے کی برکت سے اور سرت توبہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالی نے اسے دس بیٹیا عطا فرمائے لوم وہ بولے یاہد اے علیہ السلام ماں جی تنابی بین ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے یہ کافروں کی عادت ہے کہ جب وہ ضد پر آتے ہیں تو اس طرح پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے سامنے کوئی دلیل پیش نہیں کی حالانکہ ہد علیہ السلام نے کئی موضوعات دکھائے کئی دلائل انہیں سمجھائے لیکن آخر تک وہ یہی کہتے رہے کہ آپ نے ہمیں کوئی دلیل دی نہیں ہے وما نشنو بتاری کی علیحتی نا کا ہم آپ کی باتیں سن کر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے وما نشن لکا بمنی اور ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے ان نقول کا بادحتین بس ان ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ پر ہمارے معبودوں کی بری جھپٹ لگ گئی ہے کہ آپ ایسی نعوذ باللہ من بہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں یعنی وہ جنت کی باتیں جہنم کی باتیں ان کی عقل میں نہیں آتی تھی عذاب قبر کی باتیں وہ کہتے ہیں آپ کی باتیں عقل سے ماورہ ہیں ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ نے ہمارے معبودوں کی توہین کی تو اس لیے ہمارے معبودوں کی بری جھپٹ لگ گئی ہے نعوذ باللہ ظالم قول آپ نے فرمایا انی اشہد اللہ بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں وش اور تم بھی گواہ رہو انی بری ام مما تش بے شک میں ان تمام معبودوں سے جھوٹے معبودوں سے ان بتوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ہو. انہوں نے جھپٹ کی بات کی تو آپ نے پھر دوبارہ ان کے جھوٹے معبودوں کی حقیقت کو بیان کیا مندو نہیں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو فقی دونی جمیان پس تم سب مل کر میرے خلاف مکرو فریب کرو جو کر سکتے ہو کرو ثم لا تم پھر تم مجھے مہلت نہ دو انی توکل علی اللہ ربی و ربی کم بے شک میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے آپ کے تبکل پر قربان جائیے ساری دنیا میں کافر آپ کے ساتھ چند مسلمان ہیں اور وہ آپ کو دھمکیاں بار بار دیتے تو آپ نے فرمایا کہ تم بہت دھمکیاں دے چکے اب تمہیں جو کرنا ہے کرو میں تبلیغ دین نہیں چھوڑوں گا مام دابتن اللہ ہوا آخرم اس کی لفظی معنی یہ ہے کہ ہر جاندار کی پشانی کو اللہ تعالی پکڑے ہوئے ہے یہ لفظی معنی ہے یہ ایک محاورہ ہے مراد ہے کہ ہر جاندار اللہ کے قابو میں ہے اللہ کے حکم کے سامنے وہ بے بس ہے تو جب میرا رب تمہاری گرج فرمائے گا تو تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے اور اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے ان مستقیم بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہدایت دیتا ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے ان طبل پھر اگر تم پھر جاؤ فقد اب لگ تو کم ماں ارسل پر بے شک اگر تم میری باتوں سے پھر گئے اور ہدایت کو نہ مانا تو یہ بات سمجھ لو کہ بے شک میری طرف جو وہی کی گئی اور مجھے جو پیغام پہنچانے کا حکم دیا گیا وہ میں نے پہنچا دیا وہ یس تخلیف قومن غیر اور ان قریب اللہ تعالی میرا رب تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا تم پر عذاب آئے گا تم تباہ ہو گے اور پھر اس کے بعد دوسری قوم پیدا کر دی جائے گی وہ اللہ تدر اور تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے ان نہ کل شعین بے شک میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے جا امرنا اور جب ہمارا حکم آیا نہ جئی نہ ہم نے ہد علیہ السلام کو نجات دی ودین آ منو اور ان لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ تھے راشٹ متیم ہماری طرف سے خصوصی رحمت کی برکتوں سے من عذاب غلیو اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات عطا فرمائی حضرت حود علیہ السلام کی قوم قوم عاد پر کئی سالوں تک جب قہد سالی مسلط کی گئی تو یہ خانہ کعبہ دعا کے لیے گئے اس طرح مشرقی نے مکہ وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تین سو ساٹھ بت رکھتے تھے تو قوم آد کے لوگ چند ان کے نمائندے بن کر وہ مکے میں گئے دعا کے لیے پھر انہوں نے وہاں دعائیں کی اور پھر آئے اپنی قوم کے پاس تو انہیں ایک کالا بادل آتا ہوا نظر آیا ساری قوم خوشیاں منانے لگی اور کہنے لگی کہ یہ بادل ہے اس سے بارش ہوگی پھر یہ کالا بادل جو بظاہر بارش کا بادل محسوس ہوتا تھا اچانک سے یہ سرخ ہو گیا اور ہوا چلنی شروع ہوئی یہ ہوا ایسی سخت تھی کہ یہ لوگوں کو زمین سے اٹھاتی اور پھر زور سے زمین پر پٹخ دیتی قوم میں آد بڑے لمبے چوڑے تھے مبصرین نے فرمایا ان کے قد خجور کے تنوں کی طرح تھے تو یہ ہوا انہیں جب پٹکنے لگی تو یہ گھروں میں گھس گئے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے تو ہوا نے گھر کے دروازے توڑ دیے اور اتنی تیز ہوا نکلی کہ وہ گھر سے انہیں نکالتی اور پھر باہر جو ہے پٹک پٹک کر انہیں ہلاک کر دیتی اسی جگہ پر حضرت حود علیہ السلام بھی موجود ہیں آپ نے اپنے ساتھ جتنے مومنین تھے بعد مفسرین نے ان کی تعداد چار ہزار لکھی ان تمام مومنین کو آپ نے جمع کیا اور اپنے اور مومنین کے گرد ایک انگلی سے میدان میں لکیر کھینچی اب وہی ہوا جو بڑی سخت تھی جب اس لکیر کے بعد داخل ہوتی تو مومنین کے لیے بڑی خوشگوار اور نرم ہو جاتے اس طرح یہ قوم خلاق ہو گئی وہ تل کا آد اور یہ قوم آد ہے جا حیدو بھی آیات انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا اس کا انکار کیا وہ رُسُلَهُ اور اپنے رسول کی نافرمانی کی وہ تباؤ كُلِّ کلی جبارن اپنے رسول کی نافرمانی کی اپنے رب کی نافرمانی کی لیکن کہنا کس کا مانا فرمایا انہوں نے پیروی کی ہر جابر سرکش کے حکم کی اس قوم کے جو سردار تھے جو جابر تھے ظالم تھے سرکش تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان تھے ان کی باتیں انہوں نے مانی اور ان کے کہنے پر وہ چلے غور کرے ہر وہ مسلمان جو اس بات کو سن رہا ہے ہم کئی موقع پر گناہ کرتے ہوئے جب لوگوں کی بات مانتے ہیں تو کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ کر ایک گناہ گار کی بات کو تسلیم کرتے ہیں یہ کیا دے سکتا ہے اور کیا لے سکتا ہے وہ ات هَذِهِ دنیا لانا اس دنیا کی زندگی میں ان پر لانت رکھ دی گئی وہ یوم القیامت ہی قیامت میں بھی ان پر لانت ہے اللہ سن لو ان آدن بے شک قومی آد کفرور اب اس نے اپنے رب کا انکار کیا اللہ سن لو بو دل آدن قومی ہود حود علیہ السلام کی قوم عاد کے لیے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دوری ہے